اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد رب العالمین الرحمن الرحیم الرَََََََََّحيم والسلام وسلامعليٰ سید الانبیاء والمرسلین امام المدقين النبیین سيد ومولانا محمد عليِ وصحبى اجمعین آج ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے مراقبہ اور آج کی گفتگو سن کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ مراقبہ کے بارے میں ہماری غلط فہمی جو ہے وہ کہاں تک پہنچی ہوئی ہے اور اصل میں مراقبہ کس کو کہتے ہم نے پہلے کئی بار آپ کو یاد ہوگا کہ حدیث جبرائیل پہ بات کی ہوئی ہے تو میں پوری حدیث تو آج بیان نہیں کر رہا صرف اس میں سے اس کی ایک جسے کہتے ہیں نا وہ مکمل خلاصہ کہ حضرت جبر علیہ السلام نے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سوال اسلام کے بارے میں کیا پھر ایمان کے بارے میں کیا پھر احسان کے بارے میں کیا پھر قیامت کے بارے میں کیا پھر علامات قیامت کے بارے میں کیا اس میں جب احسان پہ بات ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کے بارے میں جب انہوں نے پوچھا جبر السلام نے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو اگرچہ واقعہ میں نہیں دیکھ رہے ہو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے یہ جو نقطہ ہے اس نقطے کو ذہن میں رکھیے اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہی اصل میں مراقبہ ہے قرآن کو دیکھیں آپ اور حدیث کو دیکھیں تو تین درجات پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے کئی بار بنتے ہیں ایک اسلام کا درجہ جس میں مسلمان آتے ہیں ایک ایمان کا درجہ جس میں مومنین آتے ہیں اور ایک احسان کا درجہ جس میں محسنین آتے ہیں اور یہ اصطلاحات احادیث میں بھی اور قرآن میں بھی ہمیں مل جاتی ہیں تو اس سلسلے میں امام نووی رحمتہ اللہ علیہ جو ہے انہوں نے بڑا خوبصورت ایک باب جو ہے وہ باندھا ہے اور اس کے آغاز میں انہوں نے کچھ آیات قرآن مجید سے جو ہیں وہ بیان کی ہے پہلے سورہ الشعراء سے ایک وہ آیت لے کر آئے ہیں کہ جس کا ترجمہ ہے کہ وہ ذات جو تمہیں دیکھتی ہے جب تم اٹھتے ہو اور سجدہ کرنے والوں میں آتے جاتے ہو پھر حدید سے لے کر آئے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو پھر اس کے بعد آل عمران سے لے کر آئے ہیں کہ بے شک اللہ پر آسمان اور زمین کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے اس سے کچھ بھی مخفی نہیں ہے اسی طرح غافر سے ایک آیت لے کر آئے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ آنکھوں کے خیانت کو جانتا ہے اور سینوں میں جو مخفی باتیں ہیں ان کو بھی جانتا ہے اس حوالے سے کچھ احادیث مبارکہ پہلے میں ارض کر دوں اس کے بعد پھر ہم بزرگان دین کے جو اقوال ہیں اس میں وہ ارض کر دوں گا تاکہ ہمیں یہ بات یہاں پہ آج پتہ چل جائے کہ مراقبہ کی یہ جو تعریف ابھی میں نے محسینین کے حوالے سے اور درجہ احسان کے حوالے سے کی ہے اس پہ قرآن سے بھی اشارہ آ گیا اسے احادیث میں بھی اشارہ مل جائے گا آپ کو اور اسے بزرگان دین کے اقوال جو ہے وہ بھی مل جائیں گے جن سے آپ کو اس بات کی تائید حاصل ہو جائے گی تو ترمزی کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو جہاں بھی تم ہو اور غلطی کے بعد نکی کرو کیونکہ وہ نیکی اس غلطی کو مٹا دے گی اور لوگوں سے حسن سلوک سے پیش آؤ اسی طرح پھر ایک اور جو حدیث مبارک ہے ترمزی سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک دن صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لڑکے میں تم کو چند باتیں سکھاتا ہوں اللہ کی حفاظت کرو یعنی بیسیکلی بنیادی طور پر مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کی جو ہے پیروی کرنی ہے سو اللہ کی حفاظت کرو وہ تمہاری حفاظت کرے گا اللہ کی نگہبانی کرو اس کو اپنے سامنے تو پائے گا جب تو سوال کر تو اللہ ہی سے کر جب تو مدد مانگ تو اللہ ہی سے مانگ اور یقین کر اگر سارے لوگ کسی چیز سے تجھے نفع پہنچانے کے لیے اکٹھے ہو جائیں تو وہ تمہیں کچھ نفع نہیں پہنچا سکتے مگر صرف اتنا جتنا اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہو اور اگر وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچانے کے لیے تمام لوگ جمع ہو جائیں تو وہ تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے مگر صرف اتنا جتنا اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہو قلم اٹھائے جا چکے ہیں صحائف جو ہیں وہ خشک ہو چکے ہیں پھر ایک متفق علیہ جو ہے وہ حدیث ہے ابو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ غیرت کرتا ہے اور اللہ کو غیرت دلانا یہ ہے کہ انسان اس کام کو کرے جس کو اللہ نے حرام کیا ہو پھر ترمزی کی ایک اور حدیث ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقلمند وہ ہے جو اپنے نفس کو متعی رکھے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے تیاری کرے اور بے وقوف وہ ہے جس نے خواہشات نفسانی کی پیروی کی اور اللہ تعالیٰ سے بڑی بڑی آرزوئیں اور بڑی بڑی تمنائیں کی اب بزرگان دین نے اس حوالے سے جو کہا ہے اس میں ایک کال کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ اگر تم نہیں دیکھتے تو وہ دیکھ رہا ہے یہی مراقبے کا اشارہ ہے کیونکہ اسی کو مراقبہ کہتے ہیں مراقبہ یہی ہے کہ بندے کو اپنے رب کی نظر رکھنے کا علم ہو اور جب اس علم کو ایک دوام حاصل ہو جائے تو وہ یہ اللہ کا مراقبہ ہے مراقبہ ہر نیکی کی اصل ہے. اس مرتبہ پر انسان اس وقت پہنچ سکتا ہے جب وہ محاسبے سے فارغ ہو جائے اور محاسبہ کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے پچھلے جتنی کوتاحیاں ہیں جتنے اعمال ہیں جتنے افعال ہیں ان پر وہ نفس کا محاسبہ کرتا ہے اور اپنے وقت میں اپنی حالت کو وہ درست کرتا ہے اور وہ پھر راہ حق جو ہے اس پر مختگی سے چلنا شروع کر دیتا ہے اپنے اور اللہ کے درمیان وہ دل پر دھیان دینا شروع کر دیتا ہے اپنی سانسوں کو بھی اللہ کی مرضی پر لے آتا ہے اور ہر حال میں وہ اللہ کو اپنے سامنے رکھنا شروع کر دیتا ہے اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کا نگہبان ہے اور اس کے دل کے قریب ہے اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اس کے حالات سے اللہ واقف ہے اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اس کے افعال کو اللہ دیکھتا ہے اور اس کے اقوال کو اللہ سنتا ہے اور جس شخص نے یہ جو معاملات ہے اگر کسی نے اس سے غفلت پرت لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو وصل ہے جو قرب الہی ہے اس کی تو ابتدائی مرتبے تک بھی نہیں پہنچ سکتا قرب کے حقیقت تک پہنچنا تو بہت دور کی بات ہے ایک اور قول ہے کہ جس شخص نے دل کے خطرات کے وقت اللہ پر نظر رکھی تو اللہ اس کے اعضا کو گناہوں سے بچا لیتا ہے ایک بڑا خوبصورت مجھے واقعہ یاد آیا ایک صحابی سے منصوب ہے لیکن منصوب آپ کو پتا میں تب ہی کہتا ہوں جب اس کے بارے میں مجھے یقین نہ ہو کہ آپ سفر کر رہے تھے تو ایک غلام کو آپ نے بکریاں چراتے دیکھا آپ نے اس سے پوچھا کہ بھی اس میں سے ایک بکری بیچو گے اس نے کہا یہ میری نہیں ہے میں نہیں بیچ سکتا تو آپ نے فرمایا اپنے مالک سے کہتے نا بکری کو بھیڑیا لے گیا تو غلام نے کہا تو پھر اللہ کہاں ہے تو لکھنے والے کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد وہ حضرت جو ہیں ساری عمر کثرت کے ساتھ بار بار یہ کال جو ہے وہ دہرایا کرتے تھے اللہ کہاں ہے اللہ کہا ہے اللہ کہا ہے ایک اور واقعہ مجھے یاد آیا آپ نے وہ بھی سنا ہوگا یہ تو عام اکثر جو ہے وہ ہمارے یہاں اسکول میں بھی سنایا جاتا ہے کالجوں میں بھی سنایا جاتا ہے خاص طور پہ ہمارے جو اسلامیات کے اساتذہ سا ہیں دینیات کے وہ سناتے ہیں کہ ایک استاد کے جو تھے وہ کچھ شاگرد تھے تو وہ ان میں سے کسی ایک پر زیادہ ان کی توجہ تھی تو دوسروں نے اس کے بارے میں شکایت کی کہ جناب آپ اس پہ بہت زیادہ توجہ رکھتے ہیں ہم بھی آپ کے شاگرد ہیں پہ بھی آپ نظر رکھیں تو انہوں نے پھر ہر شاگرد کو ایک ایک پرندہ پکڑایا اور کہا کہ بھی ہر ایک اپنے پرندے کو وہاں ذبح کر دے جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو اور اس شاگرد کو بھی پرندہ دے دیا سب چلے گے واپس آ گئے ہر ایک نے, کہی کہیں کے زبا کیا، کسی نے کہیں کے زبا کیا لیکن وہ شاگرد اپنے پرندے کو زندہ ہی لے آیا تو شاگردوں نے باقاعدہ کہا کہ دیکھیں جناب آپ نے تو پرندہ ذبح کرنے کو کہا تھا تو یہ تو ویسے ہی آ گیا آپ اس پہ ایسے ہی بیکار میں جو ہے وہ توجہ کرتے ہیں تو انہوں نے کہا سو پوچھ لیتے ہیں کیوں تم نے ذبح کیوں نہیں کیا اس نے کہا آپ کا حکم تھا ایسی جگہ ذبح کروں جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو تو مجھے ایسی کوئی جگہ نہیں ملی جہاں پہ اللہ نہ دیکھ رہا ہو تو استاد نے باقیوں کو کہا کہ یہ وجہ کہ میں اس پہ زیادہ توجہ کرتا ہوں کیونکہ یہ معاملات کو اور سمجھتا ہے اور اس پہ فہم ہے حضرت جعفر رحمت اللہ علیہ سے مراقبے کے بارے میں کسی نے سوال کیا تو انہوں نے کہا مراقبہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے دیکھنے کا خیال کرتے ہوئے دل پر آنے والے تمام خطرات کا دھیان رکھے اور اسی طرح ابن رحمت اللہ علیہ سے بھی کسی نے پوچھا تھا کہ سب عبادتوں میں سے افضل ترین جو عبادت ہے وہ کون سی ہے تو آپ نے کہا ہر وقت اللہ کی طرف نظر رکھنا سب سے افضل عبادت ہے اور اس کی ایک وجہ دیکھیے بات سوچنے کی ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ فرائض اور واجبات کی فضیلت سب سے اوپر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس بات کو اگر صحیح فہم اور گہرائی کے ساتھ دیکھیں تو ہم کیا کہہ رہے ہیں آپ سوچیں کہ اگر ہر وقت اللہ کی طرف نظر رکھنے میں ہم کامیاب ہو جائیں تو ہماری جو فرائض اور واجبات کی ادائیگی ہے ان کا انداز کیا ہوگا بس یہ آپ غور کریں تو یہ وہی احسان والی بات ہو جائے گی کہ فرض کا بے شک مرتبہ بہت بلند ہے سب قسم کی ہر عبادات سے بلند ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس کے اندر جو خلوص آتا ہے اور اس کے اندر جو اللہ کے ساتھ محبت اور لگاؤ اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا آتا ہے وہ اسی وقت آتا ہے جب اللہ کی طرف نظر رکھی ہو انسان نے تو اس یہ جو عبارت ہے کہ سب عبادتوں سے افضل کون سی عبادت ہے اور اس کا جواب یہ کہ ہر وقت اللہ کی طرف نظر رکھنا سب سے افضل عبادت ہے وہ انہی معنوں میں ہے کہ نہ صرف فرائض و واجبات کے علاوہ بلکہ باقی تمام معاملات کے اندر بھی اگر ہم اس چیز کا خیال رکھیں گے تو وہ سب کچھ بھی عظیم عبادت میں شامل ہوگا حضرت ابراہیم خاص رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو احکام الہی ہے ان کو نگاہ میں رکھنے کے ذریعے مراقبہ شروع ہو جاتا ہے اور مراقبے سے ظاہر اور باطن جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خلوص کے جذبات پیدا ہو جاتی ہیں اسی طرح عثمان مغربی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے طریقہ میں انسان جس چیز کو اپنے نفس پر لازم کرتا ہے وہ ہے کہ اپنے اعمال کی پرکھ رکھے اللہ پر نظر رکھے اور اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ مراقبہ ہمارے یہاں مراقبے کا جو مطلب لیا جاتا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے ہمارے مختلف مراقبے رائج ہیں اچھا ان مراقبوں میں بہت سے ہیں جیسے کچھ نام آپ نے بھی سنے ہوں گے یہ مراقبہ ذات ہے مراقبہ نماز ہے مراقبہ موت ہے مراقبہ فنا ہے اس طرح کے بہت سے نام جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں لیکن جو اصل مراقبہ ہے جو قرآن سے بھی ہمیں جس کی تلقین مل رہی ہے جو حدیث سے بھی ہمیں تلقین مل رہی ہے جس پہ ہمارے بزرگان دین جو ہیں وہ بھی جو ہے جس پہ اصرار کر رہے ہیں وہ یہی مراقبہ ہے جو حدیث جبرائیل کے اندر احسان کے درجے مضورکم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے وہ اصل مراقبہ ہے باقی یہ جو وقتن فوقتن مراقبوں کی بات ہوتی ہے جن کے اندر اسماعی الہی ہیں جس کے اندر مصنوع نزکار ہیں جن کے اندر فرض کریں درود شریف ہے جن کے اندر کوئی آیات قرآن ہیں اس پہ ہم کوئی اتنا ایسا کوئی اس پہ ہم اعتراض نہیں کرتے ہیں وہ ٹھیک ہیں لیکن یہ جو دوسرے مراقبے ہیں کہ یہ فلاں روشنی کا مراقبہ کیا جائے اور فلاں چیز کا مراقبہ کیا جائے اور وہ دھبے کا مراقبہ کیا جائے اور شمع کا مراقبہ کیا جائے یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں اس کا نہ کوئی دین سے تعلق ہے نہ اس کا روحانیت سے تعلق ہے نہ انسان کے نفس کی صفائی پاکیزگی اور روح کی جو ہے وہ خوراک سے تعلق ہے ان سب کا تعلق سائیکولوجیکل تو ہو سکتا ہے ان کا تعلق سائیکک پاورز کے ساتھ تو ہو سکتا ہے اس کا کوئی سائنسی اس کا جو ہے وہ نقطہ تو ہو سکتا ہے لیکن جو اصل مراقبہ ہے وہ یہی ہے محسنین والا اور اس کے بعد اگر کوئی مراقبہ کرتا ہے کہ میں اس میں ذات پڑھنا چاہتا ہوں میں کلمہ طیبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں باقاعدہ سے بیٹھنا چاہتا ہوں بیٹھ کے ماں بند کر کے توجہ رکھنا چاہتا ہوں اس کو اگر مراقبہ اس مراقبے کی شکل میں لیا جائے تو یہ خدا ناخواستہ اس میں کوئی ایسی خرابی نہیں ہے یہ ٹھیک ہے الحمد اللہ کے اسما کلمہ طیبہ درود شریف اور یہ جو معاملات ہیں ان کے مراقبے لیکن ذہن میں رکھیں کہ ان مراقبوں کا بھی اصل مقصد جن بزرگوں نے مراقبے تجویز کیے ہیں ان مراقبوں کا بھی جو اصل مقصد ہے وہ توجہ ارتکاز اور دل کی حضوری ہی ہے تاکہ ہم باقی تمام اوقات کے اندر اور نماز کے اندر جو ہے وہ محسنین والے مراقبے کے درجے تک پہنچ سکیں اور ہمیں وصف ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو جو پیدا ہوتے ہیں ان سے ہم بچ سکیں ان کا بھی مقصد اس میں وہی ہے جو اصل مراقبہ ہے جو حکم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا ہے اس بات کو ظاہرہ کہ آج کل ہمارا جو جسے کہتے ہیں انداز ہے زندگی گزارنے کا جس میں ہماری نوکریاں ہیں اور باقی معاملات ہیں تو اس جگہ پہنچنے کے لیے جو آسان ترین طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی زبان کو کوئی نہ کوئی ذکر اللہ کا دے دیں ہر وقت کیونکہ یہ زبان جو ہے جہاں بھی ہم بیٹھتے ہیں یہ بولتی ہے اور یہ جب بولتی ہے اگر ہم اس زبان کو مصروف کر دیں اسی طرح جب ہم فارغ ہوتے ہیں ہمارا ذہن جو ہے وہ چلتا ہے اگر ہم اپنے ذہن کو مصروف کرتے اسی طرح ہم کہیں بیٹھتے ہیں ہمارے دل کے اندر کوئی خواہشات پیدا ہوتی ہیں تو ہم اگر اس دل کو مصروف کر دیں اور مصروفیت کا سب سے افضل طریقہ یہی ہے کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی ذکر جو ہے دل کو دے دیا جائے زبان کو دے دیا جائے ذہن کو دے دیا جائے تو ہمارے پاس آہستہ آہستہ وسفس سے نکلنے کی قوت پیدا ہونے لگ جائے گی نفس ہمارا کمزور ہونے لگ جائے گا اور انشاءاللہ ہمارے قلب اور ہماری روح کو وہ غذا ملنی شروع ہو جائے گی جس کی ان کو تڑپ ہوتی ہے اور جس کے لیے وہ ہر وقت بے چین رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق طا فرمائے معاملات سمجھنے کی اور ہر وقت کے اس دائمی مراقبے کی بلکہ کچھ بزرگان دینے تو اس کے لیے ایک نئی اصطلاح لیکن یہ اصطلاح ہے مطلب اس کو آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ قرآن و سنت کے حوالے سے ایک نیا نام کہ جس کو صلات دائمی بھی کہا جاتا ہے کہ انسان ہر وقت جو ہے وہ اپنے رب کی حمد و ثنا میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مداح کے اندر مصروف رہے اس کو صلات دائمی بھی کہتے ہیں اس کو مراقبہ بھی کہتے ہیں یہی اصل مراقبہ ہے وہ صلی اللہ علیہ خل کے ہی سعیدنا و مولانا محمد وعلى اجمعین مرحمۃ